کیوں نہ ہوا ہوا جب تم نے نہ تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے پر ان کا گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے